شریفوں سے پاک ہے وہ زیر اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے شروع کیا مسجد اقسا کو ختم کیا مسجد حرام سے لے کر خیر جو شروع ہوا مسجد حرام سے خیر جب ختم ہوا تو مسجد اقسا میں آئے آسمانوں سے ہوتے ہوئے خیر خیر واقعت کے ساتھ مسجد ادسا تک آئے تو سیر ختم ہو گیا وہ مسجد اقسا جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ڈالی ہیں یہ اس لیے سیر کرائی لین آیا اپنے قدرت کی بہاریں ہم دکھائیں اس کو اور پتہ چل جائے آپ کو کہ ان نو السمیع وہ البسی وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے موسیٰ علیہ اسلام کو کتاب دی بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیلیوں کے لیے اور یہ حکم دیا کہ لا تتخذو من دونی وکیلا میرے بغیر بگڑی بنانے والا کوئی نہ بنانا اے بنی اسرائیلیوں تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے نو کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا وہ نحو میرا بندہ بڑا شکر گزار تھا اور ہم نے یہ طے کر کے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں یہ بات بھیجی کہ لطف سے دم نہ فل مر رہتے تم فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ اور بڑے آکر خان بن جاؤ گے بس جب آئے گا نا پہلا وعدہ تمہاری آکر کا تو تمہاری آکر توڑنے کے لیے ہم بھیج دیں گے اوپر تمہارے بندے ہمارے جو بڑے سخت جنگ جو ہوں گے پچاسوں خلال تیار پھر تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں اور یہ وعدہ ہو کے رہے گا سمر ددد نالا کو پھر لوٹایا ہم نے تمہارے لیے غلبہ اوپر ان کافروں فروغے وہ جو ظالم ہوں گے اور پھر ہم نے امداد دی تمہیں مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ تمہاری نفری بہت بڑھا دی اور ہم ہم کہیں گے ان احسان تم اگر تم نے اخلاص کیا تو ہم بھی تم پہ احسان کریں گے اور اگر برا کیا تو فلاح تو اس کا بوجھ صرف تمہارے سر پہ ہو فیضا جا آباد آخرہ جب تمہارے اکڑنے کا دوسرا وعدہ آ گیا لیسو او جو حقو وہی ظالم بندے ہماری طرف سے وہ بگاڑ دیں گے چہرے تمہارے والے یدقل مسجدہ اور داخل ہوں گے مسجد میں جس طرح کے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے والے یو تدبرو تب تباہ کرتے جائیں گے جس پر بھی بلند ہوں گے چڑھائی کر کے تمہاری ست یا ناش کر دیں گے اشاربکم کم ممکن ہے پھر اللہ تم پہ رحم کرے وین ادم ادنا اگر تم دوبارہ پھر اسی طرح کرو گے تو ہم بھی لوٹ کے اسی طرح تباہ کریں گے بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے چٹائی لیٹنے کی ان ہاضل القرآن یہ للتی ہی اقوام میراج کے بعد یہ دوسری نشانی بھی ہم سے سن لو یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے وہ جو بڑا ٹھوس اور مضبوط ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے مومنوں کو جو عمل اچھے کرتے ہیں ان کو انعام بہت بڑا ملے گا اور وہ لوگ جو نئی ایمان لاتے آخرت کے ساتھ تیار کریں گے ان کے لیے عذاب دردناک یدول انسان ہو بے دعا مانگتا ہے انسان کی جلدی کوئی عذاب آئے مصر دعا مانگنے اس کے ساتھ اچھائی تھی کان انسان اجولا بڑا اجلت والا ہے دیوکوف برائی کو پہلے مانگتا ہے بنا دیا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں اپنی قدرت کی پھر مٹا دی ہم نے وہ ایک آیت رات والی اور اندھیرا کر دیا وہ جلنا آیت اللہ مخ پھر بنا دیتے ہیں دن کی وہ نشانی دیکھنے اور کرنے کے کام کے لیے تاکہ تم تلاش کر سکو اللہ کا فضل اور تم یہ بھی جان لو کہ یہ کتنا سال ہے حساب بھی جان لو کل شعین فصل و تفصیلات کل شین ہر چیز کی ہم نے تفصیل کر دی ہے وہ کل انسان الزب نہ ہوتا ہر انسان کو ہم نے چمٹا دیا ہے برائی بھلائی اس کی اس کی گردن ہے اور نکھ نے جو لہو یومن کتاب نکالیں گے ہم اس کے لیے دن قیامت کتاب لکھی ہوئی پورا منشور اس کو ملے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں زندگی میں اور اسے حکم ہوگا کہ پڑھ لے اپنی لکھت عمل کی اپنی کارکردگی کافی ہے آج تو اپنے لیے حساب کرنے کے لیے ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے من جو ہدایت پا گیا اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پانی ہے اور جو پسر گیا تو پسرا اپنے خلاف رتنا اخرا نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا اور ہم قطن عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج نہ رہے اور پھر جس وسطی کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں یوں نہیں کہ ابتدائی سے ان کو ہلاک کر دیں بلکہ امرنا نامترفی حکم دیتے ہیں ہم خوش ایش لوگوں کو جو اس میں ہوتے ہیں انبیاء کے ذریعے پھر فصوفی ہاں وہ بد کرتے ہیں اس میں پھر علی الحل ان پہ عذاب تھک جاتا ہے بدم تدمیرا پھر اس کی اینٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں تو کم اہلک نہ مل کر کتنے ہلاک کیے ہم نے جماتے نحو کے بعد کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو خبردار کرنے والا اور دیکھنے والا منکانا جرید ال آجلتا جو شخص جلدی چاہتا ہے اجلنا لہوف یا مانشا جلدی دیتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جہنم کے لیے بنا دیتے ہیں مل رہے گا اس جہنم کو مذمت کیا ہوا اور تھکیلا ہوا اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا اس لحاظ سے کہ وہ مومن ہوتا ہے تو ان کی کوشش کا ہم شکریہ ادا کریں گے مشکورہ کلن ہوا اولا وہ باقی یہ کوئی کہے کہ مشرقین کو ریز کیوں دیتا ہے اللہ یہ بات نہیں ہے ہر ایک کو ہم نمت ہاں اولا ان کی امداد بھی کرتے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں بروں کو بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ تو تیرے رب کی عطا ہے نا تو رب تو ہر کسی کا ہے وَمَا كَانَ آتا اور رب تیرے رب کی دائن جو ہے وہ بند نہیں ہوتی کسی سے ہاں کسی کے لیے وہ میرا دائن جو ہے اچھی پڑ جاتی ہے کسی کے لیے بری پڑ جاتی دیکھ نہ تو ہم نے کس طرح ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے مگر پھر بھی آخرت کے درجات جو ہیں وہ فضیلت کے لیے بہت بڑے ہیں لاتا لَا جن آخرا آپ نہ بنا لیں اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود ورنہ بیٹھ رہے گا تو مضمت کیا ہوا اور ذلت کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ لا بدو اللہ یا اور والدین کے ساتھ احسان کرو اما یب لن نہ برا عہد ہوما اگر دو والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آ جائے یا دونوں کو آ جائے تو فلا ان کی بات پر اف تک نہ کیا کرو اور نہ ان کو دڑکا دے دیا کرو ان دونوں کے لیے ایسی بات کیا کرو جو, جو بات کریمہ ماںت نرم روی کی بات ہو وقت ہو ماں جنا حض من رحما نیچا کر کے رکھو ان دونوں والدین کے لیے جناح حز ہو اپنا کندھا ذلت کا اور آجی کا من رحمت شفقت کے ساتھ اور پھر ان کے غائبانہ ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اے رب ان پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرش کی ہے چھوٹا پن میں ربکم رب کم عالم معافی رفو سے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے ماں باپ کی محبت ہے یا دکھ ہے مصیبت ہے ان تک انوسار اگر تم ہو نیک بخت تو تم ایسا کرو جس طرح تمہیں کہا ہے فینکان غفورا جو اباب لوگ ہوتے ہیں نا ہٹ ہٹ کے اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کے اللہ گنا بھی معاف کر دیتا ہے اور دیا کرو قریبیوں کو حق اس کا مسکین کو ابن السبیل مسافر کو ولا تو بزر غیر اللہ کے نام پر مت دو جو کچھ میں نے حکم دیا ہے اسی طرح کرو یہ فضول خرچی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ پر خرچ کرنا ناجائز ان المبذرین جو غیر اللہ سے ٹاپ کر کے غیر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں مکان شیطان الرب ہی کفورا. شیطان جو ہے اپنے رب کا نافرمان ہے وہی ماتور نام الفتارحمۃ رب کا اگر تو منہ مو موڑ لے ان سے رحمتن ربے کا مال آنے کی امید اللہ سے رکھ کے جس کا تو ارادہ کرتا ہے فکل ہم کا اور اس کے لیے بات جو ہے بڑی آسان کی کیجیے غلط کا مغرول تنہا انہوں کو کہ نہ بنا کے رکھو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ مروڑ کے کہ کسی کو کچھ دو بھی نہیں ولا تب سو کل بستے اتنا بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ خرچ کرنے کا کہ پھر تو خود بیٹھ رہے اپنا ہاتھ مل رہا ہو حسرت کے ساتھ اِنَّ ربا کا یب ستو رز کا تیرا رب یا کھلا کرتا ہے رز جس کو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے نہ ہو بے بعد ہی خبیرم بسیرا اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے ولا تک تلو اولاد اکم خشیت نہ قتل کر دو اپنی اولاد کو خشیت املاک بھوک مرنے کے ڈر سے زندہ درگور کر دیتے ہو یا بے دینی پڑھاتے ہو صرف اس لیے کہ ہمارے ڈکر کا کچھ بن جائے یہ بھی اولاد کا قتل کرنا ہے نہ ہنو نرزو کو ہم بھائی ہم اس کے رزق دینے والے ہیں اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں ان کو بھی ہم پال لیں گے ان قتل ہم کا انقت ان ان کا قتل کرنا بے دین بنانا ان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تکرب ذنا ذنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ ان نو کا نفا بڑی بے حیائی کا کام ہے اور گندا راستہ ہے قتل نہ کرو کسی نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے ہاں مشرق بتی کا قتل کرنا یہ تو حق کا ہے وہ من کوتل جو شخص ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے تو ہم نے بنا دیا ہے اس کے وارث کے لیے حجت کہ بے شک وہ بھی ان کا قتل کر دے فلا یسرف فی فل القتل پر قتل میں زیادتی نہ کرے ان کا منصورہ اس کی ہم امداد کریں ولا تقرب و مارل یتیم یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے شدہ جب وہ کڑیل جوانی کو پہنچ جائے پھر اس کا مال اس کو واپس دے دو وعدہ نبھایا کرو کیونکہ وعدے کے متعلق اللہ بالکل پوچھ گچھ کرے گا وہ اوفل قہلائے گا اکیل کرو جب ماپنے لگو اور وزن کیا کرو انصاف کے ساتھ اور بالکست مستقیم وہ ترازو کو بالکل ٹھیک رکھا کرو ڈنڈی نہ مارا کرو ظال کا خیر تعویذہ نتیجے کے لحاظ سے یہ بہترین رہے گا ولا تک فال سل کبھی علم اور نہ رک جایا کرو وہاں جہاں تمہیں علم نہ ہو یعنی مشکوک چیز جو ہے مشکوک بات ہے مشکوک غذا ہے مشکوک لباس ہے اسے ہٹ جایا کرو ان سما <الْبَصَرَى> ول یہ کان ہو گئے آنکھیں ہو گئی دل ہو گئے جو جو کام ان سے کرتے ہو کلو لائے کا کان آن ہو مشولا اللہ سب کے متعلق پوچھے گا اور نہ چلا کرو زمین میں اکڑ کر نلن تخرے کا لارزا تو کوئی پھاڑ نہیں لے گا زمین کو ولن تب لولا اور نہ پہاڑ کی طرح لمبا ترنگا ہو جائے گا تو لہذا اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے کلو زارے کا کانا ہر ایک چیز جو اس سے بری ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے زار کبا اوہا کربن الحکمہ یہ اس سے ہے جو وہی کی گئی ہے تیری طرف یہ سارے حکمت اور دنائی کی باتیں ہیں ولاج جلما اللہ آخرا نہ بنایا کر اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا ورنہ جہنم میں ڈالا جائے گا برا ملامت کیا ہوا اور اللہ کے کھار کا تھکا ہوا آفاس واقع بل بنی کیا اللہ نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو مونس بنا دیا بیٹی بنا دیا تاکہ تم بولتے ہو بہت گھارے گناہ کا کام کرتے ہو والا کا سر افنافی حاضل قرآن لی ہم نے عنوان بدل بدل کر اس قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر ہمارا بدل بدل کر بیان کرنا نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر نفرت سے زیادہ الٹا نفرت کرتے ہیں دیکھو اگر ہوتے ساتھ اس کے کئی اور علا بھی جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں تو بھی اس کا مقابلہ نہ کرتے وہ تلاش کرتے عرش والے رب کی طرف کوئی راستہ مہربانی کا مقابلہ بھی کرتا جس طرح یہ کہتے ہیں بلکہ ہر کوئی اللہ کا قرب تلاش کرتا الاظل عرش سبیلا اس اللہ عرش والے مالک کی طرف شبیلا قرب کا راستہ اختیار کرتے سبحان ہو و تعالا اما یق کبیرہ پاک ذات ہے اور بلند ہے جسے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند اور پر آتے بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان بھی ساتھ زمین بھی اور آسمان زمین کے درمیان جو کچھ رہتے ہیں بات آخر یہ ہے کہ ان من شعین کوئی چیز ایسی نہیں اللہ یو سب حمد مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ لیکن تم اس کی تصبیہ نہیں سنتے جانتے ان لہو کا نا منگورا بن شعین یہ شعین کا لفظ جو ہے یہ اس چیز کے لیے آتا ہے مالو وجود چاہے وہ چیز جس کا وجود ہو مردہ جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا اس لیے وہ تصویر بیان نہیں کرتا ان چیز جس کا وجود ہو ماں لہو وجود تحقیق وہ کا والا مہربان ہے جب آپ پڑھنے لگے نا قرآن کو بنا دیتے ہیں تیرے درمیان اور جو آخرت کے منکر ہیں حجاب ان ایک ایسا حجاب پردہ لٹکاتے ہیں جو پردہ خود بھی چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وجالنا اللہ قلوب ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پہ ڈاٹ کہ وہ کہیں سمجھ سکیں اور اس کے ان کے دل کے اندر پردے ڈال دیتے ہیں اسا ثقاط ربل قرآن چونکہ ان پر مہرج باری بھی ہوتی ہے اس لیے جب ذکر کرتے ہیں اللہ اکیلے کا قرآن میں ولا ادبار پورا اپنی پیٹھ دے کر دوڑتے ہیں جس طرح گدا شیر کو دیکھ کے دوڑتا ہے نہ بھی ہم خوب جانتے ہیں جو جس کی طرف وہ کان لگاتے ہیں اس یس میں کا جب کان لگا کے بیٹھتے ہیں نا آپ کی طرف اور جس وقت سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہ کہتے ہیں ظالم لوگ یہ ظالم لوگ مل کے سب کہتے ہیں ان تب تب اللہ رج یہ محمد جو ہے نا اس پہ جادو چل گیا ہے لہذا یہ سب کے سب جو ہیں یہ ظالم ہیں اور آپ کو مشہور کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جادو ہے اس پہ پہلے جادو چل چکا ہے آپ اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہمیں بھی کملا کرنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جادو کہنا یا جادوگر کہنا یا جادو سے مشہور کہنا یہ ظالموں کا کام ہے مسلمان نہیں محمد الرسول اللہ کو کہہ سکتا کہ ان پہ جادو چل گیا ہے یہ ظالم ہے آگے سورت فرقان میں آ جائے گا اور قالل کافرونا ان تک تب نا جو اللہ کے رسول کو مشہور کہتے ہیں وہ کافر ہے بھی ہیں کافے بھی ہیں جو اللہ کے پاک رسول کو کہتے ہیں کہ ان پر جادو کا اثر ہو گیا تھا اس لیے جو روایات میں آتا ہے وہ روایتیں ساری جھوٹھی ہیں قرآن مقدس رسول اللہ کی صفائی بیان کرتا ہے انظر ضرور کا ہے فضل دیکھو نا کس طرح بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں فضلو یہ کہنے لگے جب ہم ہو پس پست بالکل پھتیاں اتنا لمبوس جدیدہ کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے فرما دے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا اس سے بھی بڑی مخلوق جو تمہارے سینوں میں ہے ضرور اللہ پاک دوبارہ پیدا کرے گا فص مَنْ لو پھر کہتے ہیں کہ کون ہمیں واپس لوٹائے گا تو فرما دے وہی ہٹائے گا جس نے جیل کر پہلے تم کو بنایا ہے فصو نہیں لے پھر سر کو جھٹکا دے کر آپ کی طرف کہتے ہیں متا ہو وہ کب آئے گی تو فرما دے ممکن ہے کہ وہ قریب ہو بہرحال جس دن بلائے گا نا تمہیں خدا بین چی جی کر کے اس کے حمد کے ساتھ بولو گے اور چلے آؤ آو گے کلیلہ إِلَّا إِلَّا تمہارا گمان اس دن یہ ہوگا کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر ٹھہرے رہے ہیں دنیا میں قبر میں اکول بادی یقینی ہے یا آسن فرما دے تو اپنے تبلیغ کرنے میں میرے بندوں کو یقور الدی اثر بات کیا کریں تو وہ جو عمدہ طریقے سے ہو کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ شوشے چھوڑتا ہے درمیان ان کے شیطان انسان کا کلم کھلا دشمن ہے ربکم رب کم عالم و بکم رب تمہارا زیادہ واقف ہے تمہارے حالات سے این یشا یار ہم اگر چاہے وہ مہربانی کر دے اگر چاہے تو تم پر عذاب کر دے ہما ارسل ناخال وکیلا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی بگڑی بنانے والا رب کا علموات و تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جو کوئی اسمان و زمینوں میں ہے ہم نے بزرگی دی بعض نبیوں کو بعض پر اور ہم نے دے دیا دابود کو ضبور ہماری مرضی جس کو جس حال کے رکھنا چاہے رکھیں کل دزی نظم تم نہیں تو فرما دے کہ بلالو ان لوگوں کو معبودوں کو جن کا گمان تمہارے دل میں ہے فلا یم لکھو نش فضر نہیں مالک ہوں گے وہ دکھ کھولنے کے تم سے ولا تحویلا اور نہ دکھ پھیرنے کے وہی ند ہونا وہ لوگ جن کو تم بلاتے ہو یبتغون تک رب وسیلہ وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرح وسیلہ کہ کون زیادہ قریب ہے اور, اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی وہ خاف ہو نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان ذاب ربك اللہ کا عذاب واقعی درنے کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے تو تمہارے معبود تو خود اللہ کریم کی خوشامد کرتے ہیں خود اس کا قرب تلاش کر رہے ہیں تم ان کو پوجھ رہے ہو و ان من قريه الا نحن مالكوها کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کر دیں گے تن قیامت کے پہلے یا ویسے ہی کہ قیامت آرے والی ہوگی اور موزب یا ان کو عذاب دیں گے عذاب سا کان ذالک فی کتاب مستورا یہ ہمارے لہو معفوض والے کتاب میں لکھا ہوا ہے وما منعنا ان نوصل بالآیات کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم بھیج دیں اپنی قدرت کی نشانی ہیں ان قذب بہال اولو مگر ان نشانیوں کے ساتھ جب آتی تھیں تو اللہ پہلے لوگوں کو ہر کر دیتا تھا اور وہ جسلاتے تھے آتے نہ سمودن نہ دیکھو نا ہم نے دیا سمود کو اونٹنی روشن نشانی اور انہوں نے ظلم کر دیا اس کے ساتھ حالانکہ ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر صرف دھمکانے کے لیے اچھا آپ بتاؤ جب کہ ہم نے کہا ہے آپ کو کہ تیرا رب تمام لوگوں کو احاطے میں لے رہا ہے ایکناک اور نہیں بنایا ہم نے وہ مشاہدہ جو تم کو ہم نے مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا ہے دو فی القرآن اور وہ درخت جس پر لانت کی گئی ہے قرآن اور کبیرا اور ہم ڈرتے ہیں ان کو یہ تین چیزیں ہیں اس کے باوجود ہر جتنی ہم نے دلیل پیش کی پہلی دلیل کیا ہے تمام لوگوں کو اللہ احاطے میں لے رہا ہے ایک دوسرا ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنا بن گیا دو تیسرا وہ شجرت قرآن جتنا وہ درخت جو ملغون ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ تین چیزیں ہم نے جب کی ہے ہم نے ڈرایا ہے ان کو ان تین چیزوں سے مگر وہ ڈرے نہیں وما یزید ہوم اللہ تو کبیرا وہ تو الٹا سرکشی میں پڑ گئے ہیں اب ان کو عذاب ہو کے نہ ہو یہ تین نشانی ہماری جو ہے یہ قدرت کی تخویف کے لیے تھیں اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا میں دھمکی کے لیے ہمیشہ نشانیاں دکھاتا ہوں یہ نشانیاں میرے یہ تین جو ہیں یہ بھی ان کی دھمکی کے لیے تھیں اب ان کو عذاب دینا ضرور ہو گیا وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو لِآدمًا جس وقت کا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو انہوں نے سجدہ کیا سوائے کے وہ کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے بتلائیے تو صحیح ارے تک ہاض اللہ یہی ہے آدم جس کو مجھ سے زیادہ عزت دی ہے لکھر تن اگر قیامت تک کے لیے تو مجھے مہلت دے تو لن کرنا ضروری تر اکڑ کے رکھ دوں گا تے اس کی اولاد کی اللہ کلیلن مگر کئی تھوڑے بچ جائیں گے اللہ نے فرمایا اس ہب جا جا سورا ہمن تبیا کا منہم جو تیرے پیچھے چلے گا جہنم اس کے لیے بھی بہت بڑی غافر میں نے بنائی ہے وسطفطا اکھاڑ لے ان کو جتنی طاقت ہے تیری سوتے کا اپنی آواز کے ساتھ تبلے سرگیاں کے ذریعے واجلب علیہم کا چڑھائی کر لے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ وہ کا اور پیدل اپنے فرشتادوں کے ساتھ وہ شارک والے شریک ہو جا ان کی مال اولاد میں بے شک تم امیدیں دلا لوا تو شیتان ہو اللہ نہیں وعدہ دے گا ان کو شیتان مگر دھوکے کا. تاکہ میرے بندے جو ہوں گے نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی زور کفاپ رب کا وکیلا میں ہی ان کی بگڑی بنانے والا ہوں رب الضی اس جیلا کم کا پھر رب وہ رب ہے جو کھینچ لیتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو تجارت وغیرہ سے ان کا نب کم رہی ماں ویزا مسکم ضرور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں اس وقت تو ذلہ من تدونا ہر کوئی بھاگ جاتا ہے تم سے اس وقت پہلے تم کہہ رہے ہوتے ہو بدریا کشتی مدد یا کن یادین چشتی جب پانی کے گھمور میں پھنس جاتے ہو تو پھر بلاتے ہو اللہ صرف اللہ اکیلے کو بلاتے ہو فلم برے جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف آرس تم پھر ایراز کر جاتے ہو اللہ رب العزت کا انکار کر دیتے ہو وقان الانسان کفورا اور انسان بہت بڑا زدی کافر ہے کیا تم ہو گئے ہو کہ کہ تسا دے اللہ پاک تمہیں خشکی کے کنارے خوشکی تک پہنچ کر پھر اللہ بھائی تھسا دے تم کو بند یا بھیج دے اوپر تمہارے آندھی یا گڑا لکم وکیلا پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی کام بنانے والا ام امن تم این فی ہے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دریا سے باہر نکال کے پھر تمہیں اس میں دبودے دبودے تباہ کر دے تار تنخرا دوسری مرتبہ فیور صلی اللہ کم کا نی اور چھوڑ دے اوپر تمہارے کاسفن کشتی توڑ جکھر کاسفن بن ری کشتی توڑ جکھر فیخرگکم بما کفرتم غرق کردے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے ثم لا تجدو لکم علینا بھی طبیعہ پھر نہ پاؤ اپنے لئے ہمارے خلاف کوئی بھی پیچھا کرنے والا <تصفح> رمنا بنی آدم ہم نے بڑی بزرگی دی ہے بنی آدم کو ان کو سوار کر دیا ہے ہم نے خشکی میں بھی سمندروں میں بھی, رج رج بھی ان کو دیا ہے محنت سے یہ بات بالکل پاک ستھری چیزوں کا فضل نہ اور بزرگی دی ان کو بہت ساری مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے یوم العدو كله و ناسن جس سے ہم ہر جماعت کو بلائیں گے ان کا ایک امام پیشوا بھی ساتھ ہوگا فمن اوتي کتابه يمينه پس جس کو دائیں ہاتھ میں اس کی لکھت دی گئی وہ لائق یکرو کتابهم وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے ولا يظلمون فتيله اور ان پر کوئی داروغیر نہیں ہوگی من كان في هذه احماء اور جو اس زندگی میں بالکل اندھا ہو کے چل رہا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا وہ ازل سبیلا اور برا راستہ ہوگا اس کا گمراہی کا وہ ان کا دیافت نون کا ہے وہ ان یہ قریب تھا کہ لفت نون کا آپ کو بچلا دیتے اس حکم سے جو وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف اور وہ جو بچراتے تو لے تفتر یا لینا تاکہ تو بے لگتی بات کہتا ہم پر خلیلا تو وہ تمہیں پاٹا یار بنا لیتے ولولا اور سبت نا کا اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم تمہیں قابو رکھتے لگتا کہ کتنا ترقن و الیم قریب تھا کہ تو بھی کچھ نہ کچھ میل کھا جاتا ان کی طرف اگر میل کھا جاتا اذن از لا ازقنا قزف الحیات دنیا کی زندگی میں بھی دورہ را عذاب ہوتا اب مرنے کے بعد بھی ثم لا تجدوا لنا نصيرا پھر ہم کے ہمارے خلاف تو کسی کو امداد کرنے والا نہ پاتا ان کا سونا کا دوسری شرط ان کی یہ تھی پہلے تو وہ آپ کو غلط بات پہ تیار کرنے کے لیے تیار تھے اب دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریب تھا لفی سونکا بنا لار وہ کسی نہ کسی طرح تیرا دل اچاٹ کر دیتے مکے سے لے یو خواہ کہ وہ تمہیں نکال دے اس سے و اِذَا اللَّيْلُ بَسُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اگر نکال بھی دیتے تو تیرے بعد غور کو بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہوتا <قصدق> کیوں اس لیے سنت من قد ارسلنا یہ میرا قانون ہے کہ ہم جب اپ سے پہلے کتنے رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو इलाके سے نکال دیا تو یہ قانون ہے کہ ان کے نکل جانے کے بعد ہم نے ان کو بھی نہ چھوڑا ان کو بھی تباہ کر دیا۔ الا تجدل سنۃ اللہ سنۃ لا تحینا میری سنت اور میرے کاروں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشم سے الا غسق قائم رکھو نماز کو لدلوک الشم سے دن ڈھلے الا غسق رات کے آنے تک اور قرآن الفجر فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں کیونکہ قرآن فجر کا جو ہے وہاں فرشتے ضرور آتے ہیں ومن فتحجد اور رات کو تحجت آپ پڑھے یہ نافلت الق یہ زائد نماز ہے آپ کے لیے جب آسا کر ابو کا ممکن ہے بلکہ امید ہے کہ اٹھائے گا تم کو رب تیرا مقام محمود کی طرف آخرت میں دنیا میں مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف مکہ سے مدینہ کی طرف اور آخرت میں مقام محمود کی طرف اللہ آپ کو یہ مقام نصیب کرے گا بکو رب ادخلنی مدخر صدق یہ دعا ساتھ کرتے جائیں اے میرے اللہ داخل کر مجھے ایسی جگہ پہ جو سچائی کے ساتھ ہو اور نکال بھی مجھے تو ایسی جگہ سے جی سچائی سچائی ہو وجال ملد ان کا سلطان النصیرہ اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے حجت جو میری امکاد کرے علم والی حجت اور یہ بھی کہتا جا آ گیا حق اور بھاگ گیا باطل باطل جو ہے وہ بھاگنے والا ہوتا ہے اور وہ حق کا انسا ہے ننزل من القرآن ہم اتار رہے ہیں قرآن کو وہ جو نری شفاہ ہے اور رحمت ہے ایمان داروں کے لئے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا نہیں بڑھائے گا اللہ ظالموں کو مگر خسارے خسارے وَإِذَا أَنْحَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اَعَلَضَ وَنَعَابِ جَانَبِي وہ منہ مو مور جاتا ہے نہ آپ جانب اور اپنا اپنا جانب کر لیتا ہے ویزا مصحف شروقان جبوسا اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کل کل ریا من اللہ ہی تو فرما دے ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی طرز پر فَرَبُكُمْ عَلَمُ بِمَنْ هُوَ عالمن سَبِيلًا تیرا رب بھی زیادہ جانتا ہے اس آدمی کو کہ وہ سراط مستقیم پر کون زیادہ چل رہا ہے اور یس ال کا نر روح مکی ہے کہ مدنی ہے یس ال کا نر مکی ہے اور سوال کرنے والے کون ہیں یہودی ہیں یہاں پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مدنی آیت مکی صورت میں ذکر کر دی گئی ہے اس لیے مگر دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سوال مکے کے اندر اٹھا ہے یا مدینے کے اندر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صورت مکی ہے تو سوال بھی مکے میں ہوا روح کے متعلق یس القانوح پوچھتے ہیں وہ روح کے متعلق مطلب. تو فرما دے روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے خلق نہیں ہے اللہ کا امر ہے وما ماہ اوتی تم العلم نہیں دیے گئے تم اس کا علم مگر معمولی علم دیے گئے ہو اولا ان شئنا لنذهبن بالذي اگر ہماری مرضی ہو جائے تو تمام جو کچھ میں نے تیری طرف وہ کیا سارا واپس لے لوں ثم لا تجرك پھر تو ہمارے پیچھے کوئی بگڑی بنانے والا نہ پائے گا الا رحمتن من ربك ہاں تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ تجھ سے واپس نہیں کھینچتا ان فضا ل کبیرا اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے تو فرما دے اگر ہو جائے انسان اور جن اوپر اس کے لے آئیں مثل اس قرآن کی لا یا تو نب ہی اس کی مسل نہیں لا سکتے بازرا اگر چوسرے کی امداد بھی کرے وَلَكَتْ صَرَّفْنَا لِلنَّا سے خدا کی قسم ہم نے انوان بدل بدل کر ہیر پھیر کر کے لوگوں کے لئے اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے من کُلِّ مَسَلْ ہر ضروری بات فَابَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا قَفُورًا مگر انکار کر دیا ہے لوگوں نے اکثر نے سوائے کفر کے کفری کفر ہے قَالُوا لَنُّو مِنَا لَقَالُ اب سوال کرتے ہیں الٹا پیغمبر پاک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیرے ساتھ حتاکہ تفجورا جاری کر دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ ایک سوال دوسرا او تکون لک جنۃ من نخیل و عنب یہ تیرے لیے ہو ایک باغ ہو نخیلن کھجیوں کا اور انگوروں کا اور ان میں نہر جاری کر دے تفجیرہ کھلے نمبر پر جاری ہوں دو اترا تیسرا او تس کے تسما کما ضامتا علیہ کسا یا گرا دے آسمان کو کما ضامتا جس طرح تیرا گمان ہے ہم پر کس فن کوئی ٹکڑا آسمان کا دل جائے 3 4 4 او تیا باللہ والملائکۃ قبیلہ یا تو اللہ اور فرشتے وہ ساتھ تیرے آ جائیں اور آ کے سامنے کہیں کہ واقعی یہ رسول ہے 5 او یکون لک بیت من زُخرف یا آپ کا گھر جو ہے نا یہ سونے کا بن جائے 6 او ترق فی السماء یا تڑھ جا آسمان میں اور ہرکت نہیں مانیں کے صرف تیرے چڑھنے کو حتیٰ کہ اتار کے لے ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں یہ سارے سوال کیے انہوں نے کہ تو اگر رسول ہے تو ان کاموں میں سے کوئی کام کر دے ورنہ ہم تو جانتے ہیں جو بخدا بزرگ ہوتے ہیں نا مقرب اور رسول ان میں سے سارے کام وہ کر رہتے ہیں اگر تو نہ کرے تو پھر تو رسول نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ میں کیا جواب دوں اللہ فرماتا ہے سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولہ آپ ان کو جواب دیں کہ ان کاموں کے کرنے سے میں بری ہوں کیوں یہ کام صرف میرا اللہ ہی کر سکتا ہے جس کا شریک کوئی نہیں اور میں کون ہوں میں تو نہیں ہوں مگر بشر ہوں اول درجے کا رسول ہوں دوسرے درجے کا بشر اور رسول کا یہ کام نہیں ہے کس چیز نے منع کیا ہے لوگوں کو کہ مان جائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی ہاں کس چیز نے کیا ہے اور اس چیز نے کیا ہے کہ کالو ابا عباس صلاح بشر رسول کیا بھیج دیا ہے اللہ نے بشر کو رسول توبہ تو یہ بات ہم نہیں مانتے تو فرما دے اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشو چل رہے ہوتے مطمئنی نہ بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے تو پھر تو ہم ان پہ فرشتے رسول بھیج دیتے بے وقوفوں جہاں دنیا میں انسان بستے ہیں تو فرشتہ رسول کیسے آئے کل کفا بل شہید ہم بینی وبین کو اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ان کان بے بادی بصیرہ تاکہ کو اپنے بندوں کے لیے پوری بسارت بھی رکھتا ہے بصیرت بھی رکھتا ہے خبر بھی رکھتا ہے جو جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو اللہ دھکا مار دے ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی کام بنانے والا وڈا شروم جو ملکی میں اکٹھا کریں گے ہم ان کو دن کی آمت کے اونے بھی اور اندھے بھی گونگے بھی اور بیری بھی جہنم ٹھکانا ان کا جہنم ہوگا کل خبت جب پوچھنے لگے گی آگ تو سد نہ ہوم ہم بڑھا دیں گے اس کو جلانے کے لیے ذالک جزاؤہم یہ ان کی جزا ہے بِعَنَّهُمْ کَفَرُوا بِعَاجَاتِنَا انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا اور کہا ہم کیا جب ہدیاں پتھیاں ہو جائیں گی اور سیاہ ہو جائیں گی اَئِنَّا لَمَبُوسُمْ کیا ہم نائسرے سے نئی مفروب پیدا ہوں گے اَبَا لَمْ يَرَوْا عَنَّ کیا انہوں نے سوچا نہیں؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین کو قادر ہے اوپر اس کے کہ ان جیسا اور کو پیدا کر لے وَجَعَلَ لَهُمْ عَجَلًا لَا رَيْبَ فِي اور بنا دے ان کے لیے ایک مدت جس میں شک بھی نہیں فَابَسْ ظَالِمُونَ إِلَّا قُفُورًا ارکار کر دیا ظالمون سوا کفر کرنے کے قُلَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت رَبِّ تو فرما دے اگر ہو وہ تم مالک ہو جائے سارے اللہ کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو عزت لم سکتم تم تم اتنا روک رکھو خزانے کو کہ ہم خرچ نہیں کرتے کہیں ڈر ہو جائے تمہارے خرچ ہو جانے کا مگر کمال تو اللہ کا ہے کہ اتنے بڑے خزانے ہیں پھر وہ اپنے خزانوں سے تمہیں دے بھی رہا ہے خرچ بھی کر رہا ہے, واقعی بات ہے, کان انسان ہے, آتا ہے نام موسا خدا کی قسم دی ہم نے موسا کو نو آیا کلم کھلی پھر کہا پوچھ بنی اسرائیل سے جس وقت آیا ان کے پاس تو فرون کو کہے لگا اس کو انی موسیٰ میں تو تمہیں کرتا کہ ہے, ہے کہ پیغمبروں کو وہ مسہور کہتے ہیں کہ جادو چل گیا ہے تو فرمایا انہوں نے تو جانتا ہے کہ نہیں اتارا ما ان نشانیوں کو اللہ رب سماوات مگر اس رب نے جو آسمانوں کا رب زمین کا بسائر یہ جتنی نشانیاں ہم نے اللہ رسول اللہ کو دی ہیں بس روشن نشانیاں وہ ان لازم نکیا پھر بس برا میں گمان کرتا ہوں کہ ترآ حلاکی ہو جائے گا ایک دن تیرے پر کر ہلاکی ہو جائے ف اراد ان یستفحصهم من الارض پس ارادہ کیا اس فرعون نے کہ اچاٹ کر دے ان بنی اسرائیلوں کو زمین سے اس علاقے سے دل ان کا اچاٹ ہو جائے خود بخود نکل جائیں فاغرقناه غرق کر دیا ہم نے اس کو و مما ہو جمیعہ اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب کو اور پھر ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اس کو نل ارزا ٹکو زمین میں پس جس وقت آئے گا نوعدہ آخرت کا جئنا بکم لفیفہ قیامت والے دن تمہیں ہم بالکل لپیٹ کے کٹھا کر لیں گے وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَا وَبِالْحَقِ نَزَلْ اے میرا پیغمبر حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے ہمیں ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو بشیر و نذیر بنا کے اور ہم نے یہ قرآن مختلف اوقات میں نازل کیا فرق نہ ہو مختلف اوقات میں نازل کیا تاکہ تو اس کو پڑھے لوگوں پر اللہ ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے کے ساتھ وہ نزل ہو تنزیلا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تدریجن اتارا ہے اس کو کل آ مینوبی اولا تو مینوبی تو فرما دے مان جاؤ اس کو یا نہ مانو بہر حال وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے پہلے سے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کئی ہیں جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے اللہ کی یہ کتاب یخر رونزار وہ گر پڑتے ہیں منہ کے بل سجدن سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں سبحان ربنا نام شریکوں سے پاک ہے رب ہمارا وعد ربنا مفعولا پکی بات ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا اور یخیر رون اور منہ کے بل گرتے ہیں یب کون اور روتے بھی ہیں یسی تو ہم خوش ہوا اور ان کا رونا اور خوشو خوشو بنا دیتا ہے کھولے دو اللہ حاو الرحمان کھلا صورت کا بس یا اللہ کہو یا رحمان کے نام سے بہرحال یا کسی دوسرے نام سے جو نام بھی لے کر بلاؤ اس اللہ کو وہ نام اس کے بہترین ہے سب وسیلوں سے زیادہ وسیلہ اللہ کے نام کا ہے جر پہ سلاد کلا تو خافت نہ اونچی زیادی آواز سے نماز پڑھایا کرو اور نہ بالکل جھکی آواز سے درمیانے رستے کے چلا کرو اس لیے کہ وہ بھوکتے ہیں مشرقین وہ کل الحمد للہ ہاں جب تبلیغ کرنی ہو تو اچھا کڑک کر کہا کرو الحمد للہ خیر والدن کمال صفت کمال کی اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات چلانے کے لیے کوئی نائب نہیں بنایا ولا یکل اللہ شریقن اور کوئی اپنی وجاحت اور طاقت سے اللہ کا شریک بھی نہیں ہے ولا یکل اللہ من نہ اور اللہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ کسی کو دو امدادی بنا لے کبر ہو تک اور اب پھر کہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ تیرے ایسا اور کوئی نہیں تو ہی سب سے بڑا ہے اور کمال والا ہے اب کچھ لکھ لو